والا برائی اللہ بارکالا محمد وعلى آل محمد على آل ابراهيم چنانچے آپ کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کی وفات پر ساتھ ایک دوسرے کو کا نام اس کے بیٹوں کے ذریعہ زندہ رہتا ہے چونکہ ان کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا ہے لہذا چند دنوں کی بات ہے ہوں گے تو ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا ان کا نام تک مٹ جائے گا یہ پروپیگنڈا آپ کو دکھ پہنچانے کے یہ ہردے نے مکہ نے استعمال کیے تو اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی اور آپ کے دل کو تسکین دینے کے لیے سورت کو سر اتاری ان نا تین کل اگر آپ کی سلبی اولاد اور آپ کی حقیقی اولاد ہم نے واپس لے لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہم نے آپ کی جھولی میں ڈال دی کی بلندی آپ کی شخصیت کے تذکرے آپ کی ذاتی گرامی کا ذکر اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ پر یہ بھلائی کی ذکرہ اور آپ کا ذکر ہم نے اس دنیا میں بلند کر دی ہے اور اس بلندی کا مطلب یہ کہ اس کائنات میں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے پیارے وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا تو آپ کا نام کس طرح مٹ سکتا ہے آپ کس طرح بے نام و نشان ہو سکتے ہیں جس طرح اس کائنات میں میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا میرے پیارے پیغمبر آپ کا تذکرہ بھی اس دنیا میں کبھی ختم نہیں ہو سکتا کوثر سے مراد ذکر کی بلندی کوثر کا ایک اور معنی مفسرین نے مقام محمود سے کیا ہے ربو کا مقام محمود مقامی محمود وہ جگہیں جس جگہ پہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے پیارے پیغمبر کو فائز کریں گے اور آپ وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کے حق میں شفاف کریں گے پہلی شفاف پوری کائنات کے لیے جس کو شفا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ حساب کتاب شروع فرمائیے گا دنیا بڑی تنگ ہے میدانِ معاشر میں اللہ آپ کی شفاف کو قبول کریں گے اور اللہ خودی عدالت کے تشریف لائیں گے میدانِ معاشر میں جمع سب لوگوں کو جب اس بات کی اطلاع ہوگی کہ آخری پیغمبر کی بات مانی گئی اور حساب کتاب شروع ہو رہا ہے بخاری کی روایت ہے کہ جتنی کائنات میدان معاشر میں جمع ہوگی وہ میرے پیغمبر کے گیت گانے لگے کوثر سے مراد مقامی محمود ہے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر مخالفین اور یہ مشرقی ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اس لیے کہ آپ کے بیٹے زندہ نہیں ہیں ان کا گمان یہ ہے کہ دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا میرے پیغمبر دنیا تو دنیا رہی ہم نے تو آخرت میں قیامت میں مقام محمود کے منصب پر آپ کو فائز کر کے دنیا والوں کو یہ بتانا ہے کہ میرے پیغمبر کا نام صرف دنیا میں نہیں آخرت لوگ جگمگاتا رہے گا کوثر کا مینا مقام محمود عطا کر دیا کوسر کا ایک معنی میں نے روحانی اولاد سے کیا تھا اللہ تعالی کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر کیا ہوا جو آپ کی حقیقی اولاد واپس لے لی آپ کی سردی اولاد ہم نے واپس لے لی اس کے بدلے میں قیامت تک آنے والے جو آپ کے ہیں اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ ساری آپ کی روحانی اولاد ہے آپ کی بیویاں ان کی مائیں اور وہ آپ کی روحانی اولاد ہے میرے پیارے پیغمبر کوئی بیٹا اپنے سطح باپ کے لیے اتنی قربانی پیش نہیں کرے گا جتنی تیری روحانی اولاد تیری عزت کے لیے قربانی پیش کرے گی میرے پیغمبر ایسی اولاد دے دوں گا جو تیری خاطر سطح باپ سے لڑ جائے گی آپ کو ایسی اولاد دے دوں گا جو تیری خاطر اپنے باپ کے سامنے آئے گی عبداللہ ابن اب ایک جنگ کے موقع پر بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ یہ مکہ سے آنے والے جو تھے وہ لوگ تھے اور ہم عزت والے لوگ داخل ہوں گے ہم ان زلیوں کو مدینے میں نہیں جانے دیں گے گویا کہ اس نے نبی پاک کو بھی اور صحابہ مہاجرین کو اس بےمان نے زلیل تک کا لفظ کہا انہیں ہم مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے انہیں باہر روک لیا جائے گا ایک صحابی حضرت زید کم عمر ہیں وہ یہ گفتگو سن رہے تھے انہوں نے نبی پاک کو گفتگو بتائی اس طرح کے جملے عبداللہ ابن ابئی نے کہے آپ نے عبداللہ ابن ابئی کو بلایا عبداللہ ابن ابئی سے جب پوچھا تو کہنے لگا ہماری سفید ہے ہماری عمر کا خیال کرو ایک بچے کا کہا مان کے آپ ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہیں ہم سے قسم لے لو ہم نے یہ جملے نہیں کہے حضرت زید کہتے ہیں نبی پاک نے مجھے جکلا دیا لفظ ہے بخاری کے نبی پاک نے مجھے جھٹلایا آپ نے فرمایا جھوٹ موٹ کی بات تم نے بنا لی یہ تو قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے ایسے کوئی جملے نہیں کہے مجھے نبی پاک نے جھٹلا دیا میں اپنے خیمے میں واپس آیا بڑا پریشان تھا میرے چچا نے بھی مجھے توفا کہ تو نے یہ بات کیوں کہی جو بات پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکی حضرت زید کہتی ہے نبی پاک نے تو میری تقریب کر دی اور مجھے جھٹلا دیا اور ان کی جھوٹی قسموں کا آپ نے اعتبار کر لیا لیکن مجھے یہ سو فیصد یقین تھا کہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر یہ منافق نبی پاک کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں ارس والے کی آنکھیں بند نہیں کر آنکھ بند نہیں کر سکتے وہ ضرور اپنے پیارے پیغمبر کو حقیقت میں یہ محسوس ہوا کہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے آپ پر وہ اترنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جب وہی اتر چکی اور حالت بدل گئی تو نبی پاک نے مجھے قریب کر کے میرے کان کو پکڑ کے کہا زید اللہ نے تصدیق کر دی واقعی بے ایمانوں نے یہ جملے کہے تھے کہ عزت والے لوگ مدینے میں جائیں گے اور ہم زلیلوں کو مدینے میں نہیں جانے دیں گے تو جوتی قسمیں اٹھا کر میرے سامنے یہ سچے ثابت ہوئے کا جانتا ہے اس نے تیری تصدیق کر دی ہے حضرت زید ہیں تو بچے لیکن جب نبی القاط نے یہ جملے کہے تو حضرت زید نبی کو کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لے کے تصدیق کر دی میرا نام بھی نہیں ہے لوگ مدینے میں نہیں جائیں گے مطلب اس کا یہ تھا کہ ہم جائیں گے اور یہ مسلمان اور یہ مکے سے آنے والے اور یہ پیغمبری کا دعوی کرنے والے یہ مدینے میں نہیں جائیں گے جب یہ قافلہ واپس رکھ مدینے کے قریب آیا اسی عبداللہ بن ابئی کا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ ہے وہ منگی تلوار لے کر مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے آج نبی پاک مدینے میں جائیں گے اس لیے کہ وہ عزت والے ہیں میرا باپ آج مدینے میں نہیں جائے گا اس لیے کہ وہ زمین ہے آج میں نے اپنی بات اپنے باپ کی یہ بات آج میں نے لی ہے اپنے باپ کے اس قول کی میں نے تصدیق کر دے لیے عزت والے لوگ مدینے میں جائیں گے اور زلیل لوگ مدینے میں نہیں جائیں گے ندیے پاس آپ جائیں گے صحابہ بھی آپ جائیں گے مہاجرین بھی جائیں گے میرا باپ نہیں جائے اس تلوار لے کے باپ کو قتل کر دوں گا نبی نے بلایا فرمایا بیٹا تلوار نیام میں ڈال لو اپنے باپ پر تلوار نہیں اٹھانی ورنہ دنیا میرے خلاف یہ پروپندہ کریں گے جو لوگ اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ اپنے والد کا حیا نہیں کرتے ہیں لہذا تلوار جو اپنے باپ کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہے اور تیری عزت کے لیے اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا ہے مراد کیا ہے روحانی اولاد کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہم نے آپ کو روحانی بیٹے عطا کر دیے جو آپ کی ناموس کے لیے آپ کی عزت کے لیے جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں یہ تاریخ کے مسلسل واقعات ہیں اپنی ماں سے لڑائیاں مول لیے اور ایک صحابی جس کا نام عبد ال ہے جاہریت کا نام عبد العضا ہے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا باپ اس کا مر چکا ہے یہ یتیم ہے چچا اس کی کفالت کرتا ہے چچا کے سامنے آیا آ کہتا ہے چچا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں مدینے جانا چاہتا ہوں چچا کہتا ہے مدینے جانا چاہتے ہو تو یہ ڈیر بکریاں جو ہے وہ روڑ جو ہے یہ میرا ہے یہ میرے حوالے کر کے جا اس کے ذیل میں تھا شاید یہ روور یہ مال یہ بکریاں ان کو محبوب سمجھے گا اور عبد العضا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا سنبھال اپنا روور میں تو چلا مدینے اپنا ریور جب یہ خطا گیا بات تو وہ کہتا ہے یہ میرے میرا مال ہے اپنے نہیں ہیں اگر جانا چاہتا ہے یہ تینوں کپڑے اتار دے تاریخ کے پہلے اپنا کتا اتارا ہے پھر اس نے پگڑی اتاری ہے پھر اس نے اپنے دیکھا ہے چچے کا دل ذرا بھی نہیں پسیچا اس نے چادر بھی اتار کے چچا کے حوالے کر دیا اور بالکل ننگا اپنی ماں کی شدمت میں آیا ہے دستق دیئے ماں حیران ہو گئی ہے کیا ہوا کہ چچا نے یہ اثر کر دی ہے. میں مدینے جانا چاہتا ہوں ایک کمبل یا ایک کپڑے کا سوال کرنے تو اسے آیا ہوں ماں نے ایک کمبل دیا ہے اس نے دو ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کر لیا ہے آدھے کو باندھ لیا ہے آدھا ہو لیا ہے پاؤں میں جھوتیاں نہیں ہے سر سے کپڑا نہیں ہے دو کمبل کمبل کو دوسری ہیں لپیٹ کے مدینے کی طرف جا رہا ہے کے تیم جب مسجد نبویے پہنچا سب سے پہلی ملاقات محمد اللہ صلی اللہ کون ہو؟ کون ہو؟ ایک فکیل ہے؟ کیا ہے کا, کا نام تھا مشرقین اس کو پوجا کرتے تھے مشرقینشا حاضر پوجا کرتے تھے اپنے بیٹوں کو منسوخ کیا کرتے تھے جس طرح آج لوگ اپنے بچوں کے نام غیر اللہ سے منسوخ کرتے ہیں عبد النبی نام رکھ دیا عبد الرسول نام رکھ دیا اطا محمد نام رکھ دیا حسین بخش نام رکھ دیا علی بخش نام رکھ دیا امام بخش نام رکھ دیا فیض الحسن نام رکھ دیا فیض الحسین نام رکھ دیا حالانکہ بندہ نہیں ہے بندہ ہے تو صرف اللہ کا ہے عطا کرنے والا بھی اللہ ہے خیر بھی سارا لوگ منسوخ کرتے ہیں اپنے نام غیر اللہ کی طرف انہوں نے بھی کیے تھے. نام رکھتے تھے. مناف نام رکھتے تھے ابد حبل نام رکھتے تھے ابد الکام نام رکھ دیا کرتے تھے اپنے بچوں کے اس نے کہا میرا نام عبد ہے نبی اباز نے فرمایا آج کے بعد تمہارا نام ابد نہیں ابد ہے نام بدلا تو کس سے منسوخ کیا عبد النبی نہیں رکھوایا عبد الرسول نہیں رکھوایا عبد المستفا نہیں رکھوایا آپ نے فرمایا آج کے بعد تمہارا نام عبد الحدہ نہیں بلکہ تمہارا نام ہے اور یہ دو کمبل کیسے لپیت تو نبی پاک نبی پاک نے پھر تو تم ہوئے نا؟ دو والا میرا صحابی صحابی آپ نے لپیٹ رکھے سارا واقعہ تو اس کا نام ڈالا بجادین دو کملیوں والا میرا صحابی کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں تجھے ایسی اولاد سے نواز دوں گا جو تیری خاطر اپنی عزت کی قربانی دے گی تیری خاطر اپنے تن کے ٹکڑوں کی قربانی دے گی تیری خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کرے گی تیرے خاطر اپنے بچوں کی قربانی پیش کرے گی تو, تو سے مراد ہے روحانی اولاد وہ لوگ جو نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ایسی اولاد عطا کروں گا جو تیرے نام کو قیامت تک زندہ دن نا کل اور کوسل کا ایک معنی مفترین نے کیا ہے قرآن پاک ناکل میرے پیغمبر آپ کیوں گھبراتے ہیں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں ہم نے آپ کو کوفر نہیں دیا ہم نے آپ کو قرآن پاک جیسی کتاب نہیں دی ہم نے آپ پر یہ انعامات کی بارت نہیں برسائی ہم نے آپ کو رنگوں والی برکتوں والی حضیلتوں والی رفتوں والی ہم نے آپ کو یہ قلعہ کلام پاس یہ کتاب ہم نے آپ کو عطا نہیں کر دی یا اللہ یا اللہ مسئلہ تو یہ تھا کہ نام مٹ جائے گا ان کا مشرقین کا پروپنڈا یہ تھا کہ نام زندہ رہتا ہے اولاد کی وجہ سے اور اولاد باقی نہ رہی تو نام ان کا دنیا سے مٹ جائے گا پروپنڈا تو یہ ہے مشرقین کا کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور تباد میں کہتا ہے میں نے تجھے قرآن دے دی ہے میں نے تجھے کتاب دے دی ہے میں نے تجھے کوثر دے دی ان کے پروپنڈے کا یہ جواب کیسے بنا تو یہ تھا کہ نام لگ جائے گا ان کا اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ قرآن کی نزل ذکر کہ اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہمیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم نے میرے پیارے پیغمبر اس کی کسی آیت میں, اس کی کسی صورت میں اس کی کسی زمر میں اس کی کسی حرکت میں اس کی کسی زیر میں قیامت کے دن بھی باقی رکھنا ہے قرآن پاک نے اس دنیا سے. اس دنیا میں قرآن نے باقی رہنا ہے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب عطا کر دی ہے جس میں قیامت تک باقی رہنا ہے میرے پیارے پیغمبر جب تک اس کائنات میں قرآن باقی رہے گا تیرا نام بھی زندہ رہے گا تیرا نام بھی اس وقت تک زندہ رہے گا قرآن میں رہنا ہے تو تیرے نام میں بھی اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے اس لیے کہ قرآن اتارا گیا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن عطا کر دیا ہے کوثر کا ایک معنی کیا ہو گیا بولیے اور توسر کا دنیا میں خیر عظیم اس سے بڑی بھلائی دنیا میں کوئی نہیں اس دنیا میں اس سے بڑی نیمت ایک مسلمان کے لیے کوئی نہیں ہے یہ سب سے عظیم نعمت ہے دنیا کی نعمتوں میں سے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے پیغمبر جب قیامت کا میدان لگے گا نا اور میدان لگے گا کل توسر ہم آپ کو حوض کا بنا دیں گے سے مراد ہودے سے مراد قرآن سے مراد ہاؤ کو میرے پیغمبر قیامت کا میدان لگے گا ہم آپ کو ہاؤز کا کیا بنائیں گے ساتھی بنائیں گے گویا کہ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں میرے پیغمبر یہ مشرقین کیسے کہتے ہیں کہ آپ کا نام لکھ جائے گا نامو نشان ہو جائے گا تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا اس لیے کہ نام زندہ رہتا ہے بچوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ تیرے بچے فوت ہو گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا بت جائے گا تیرا نام میرے پیغمبر پریشان نہ ہو میدان میں ساری کائنات کے سامنے حوض کا ساتھی بنا کے ہم نے آپ کو میدان میں کھڑا کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا تو دنیا رہی تیرا نام تو قیامت کے میدان میں بھی زندہ رہے گا ہوا ہو گے کوسر یا کوسر سے مراد وہ نہر ہے جو جنت میں بہتی ہے اور اس جنت کا نام ہے کسر اس نہر کا نام ہے اس نہر کا نام ہے کسر کہتے ہیں اسی نہر کا پانی ہو گئے کوسر میں گرے گا دراصل یہ نہر جنت میں حوض میں گر رہا ہے اور نہر بھی کیسی جس کا فرش یاکوت اور موتیوں کا بنا ہوا ہے فرش جو ہے وہ یاکوت اور موتیوں کا بنا ہوا ہے اور اس نہر کی مٹی جو ہے وہ کستوری کی طرح فرش یاکوت کی طرح بنا ہوا کنارے موتیوں کے بنے ہوئے موتیوں کے اور اس کی مٹی کستی کی طرح دودھ سے زیادہ سفید برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا شہد سے زیادہ میٹھا کستوری کی خوشبو اور اس پر جو برتن سجائے گئے حدیث میں آتا ہے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح نہیں کہ ایک دوسرے کو باری, پی مری باری کے یعنی کی کی کا انتظار کرنا پہلے بڑی باری یعنی بے شمار یا آسمان کے تاروں کی طرح برتن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آسمان کے تارے چمکتے ہیں جن, جن آب خوروں میں اور جن پیالوں میں توسر کا پانی آپ کو پلایا جائے گا وہ ستاروں کی طرح چمک رہے کی طرح چمک رہے ہوں گے برتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قیامت کے میدان میں میرے ہاتھ سے ایک گھوٹ پیسے پانی کا مل گیا لم بزما آواز آباد لما آبادا آپ نے فرمایا لم یزما آبادا پچاس ہزار سال کے دن میں اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی لم یزما آبادا کبھی بھی اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی جس کو میرے ہاتھ سے ایک گوٹ پانی کا حوض سے مل گیا شاہ ولی اللہ محدث محدود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ ہم مومنوں کو حوض کا پانی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہماری تمنا ہے کہ کوئی نہ خواہش بھی ہے تمنا بھی ہے جب سورج سب نیزے کے برابر ہو اور زمین تاندے کی ہو اور زبانیں سوکھ کے لکڑی کی طرح ہو گئی ہو اور پینے کے لیے وہاں کوئی پانی نہ ہو کوئی سایہ نہ ہو کوئی رحمت کی جگہ نہ ہو نکل رہے ہیں نفس نفسی کا عالم ہے اس عالم میں ہو گئے سے جان پینا تمنا نہیں ہو خواہش نہیں آرزو نہیں ہے اللہ نصیب کرے وہاں اللہ آپ اللہ نے آپ کو دنیا میں عطا کیا تو سر اللہ نے آپ کو دنیا میں عطا کیا اور اس کا پانی بھی خدا کی قسم شاید سے زیادہ میٹھا ہے ایک اللہ آپ کو قیامت کے دن عطا کرے گا جب آپ کوثر کے ساتھی ہوں گے لیکن اسے اس گا جس نے اس ہوگا اس کوشر سے وہی وہ پیئے گا جس نے اس کوسر سے دنیا میں پیا اب اپنے گھر والوں میں جھانک کے دیکھیے اس کوسر سے کتنا سیراب ہوتے ہیں پھر آر کیجئے کہ قیامت کے دن ہمیں اس کوسر سے بھی جام ملنا چاہیے پہلے بتائیے یہ کوشر جو تمہارے پاس موجود ہے جو تمہارے گھروں میں موجود ہے جو تم پر انعامات کی بارش اللہ نے برسائی ہے اس سے کتنا پانی پی رہے ہو پڑھنا نہیں آتا ناگرے نہیں آتا ناگرے اور تمنا یہ ہے کہ اس کوسر سے پانی ملے اور یہاں دیکھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں ہو رہی امرے گزر گئی بوڑھے ہو گئے جوان ہو گئے اب پڑھتے وہ شرم دیتی شرم کے مارے اگلی پر. اب نہیں پڑ اب پڑیں گے تو لوگ ہیں اس میں قرآن پڑھنے نہیں رہیں تک شرم کے مارے میں پڑھ رہے اتنا نہیں سوچے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی عمر کے جس آدمی نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور دوران علم اس کا انتقال ہو گیا اللہ اس بندے کو قیامت کے دل شہیدوں کی جماعت میں کھڑا کرے گا علم پڑھتے پڑھتے مر گیا پڑھتے پڑھتے وہ آخرت کی طرف چلا گیا اللہ اس کو شہیدوں کی جماعت میں کھڑا کرے گا ناظر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہمارے دوست شروع کر رہے ہیں اتوار کو اتوار کو سے یہاں سے سلسلہ شروع کر رہے ہیں ناظروں کی کلاس کا کیونکہ بڑی عمر کے لوگ نوجوان بچپن میں قرآن نہیں پڑھ سکے اس کا انتظام کیا جائے ان کو وقت دیا جائے وہ وقت خرچ کرے اللہ کرے وہ اس کا پانی پی لے وہ, ترجمہ وہ کم از کم بیچ کے تو قرآن پاس کر سکے ہے وہ دیکھ کے بھی قرآن پاک ہے. مل پر اور جن بےچاروں کو قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا آتا ہے, کسی نے اپنی نانی سے پڑھا کسی نے ماں سے پڑھا کسی نے مالک کی کسی جنانی سے پڑھ لیا وہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ جبریر بھی کبھی سن لے نا تو حیران ہو جائے وہی قرآن میرا میں لے کے آئے پڑھا دی جو پڑھتی ہیں پڑھے ہوئے ہیں ہماری مائیں بہنیں ناظرا قرآن پڑھی ہیں آم میں سے ناظرے قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ غلط پڑھتی ہے سارا کا غلط ہے پورے ملک میں ہماری مسجدوں میں جو ناظرے کی کلاسیں لگتی ہیں کبھی آپ نے محسوس کیا آپ کے بچے صبح کی نماز کے بعد ناظرا پڑھنے آتے ہیں وقت کتنا ہوتا ہے پینتالیس منٹ اس کے بعد کہتے ہیں کہ چھٹی کرو جی ہم نے تیاری بھی کرنی ہے ناشتہ بھی کرنا ہے اسکول بھی جانا ہے چھٹی کرو ہماری اور پینتالیس منٹ اور بچے کتنے ہوتے ہیں نوے فی بچہ نصف آف یہ نوے کی کلاسیں ہماری مسجدوں میں لگتی ہیں یہ پڑھنا میں نوے بچہ ہے ستر بچہ ہے اور وقت پڑھانے والے کے پاس کتنا ہے پینتالیس منٹ یا ہر گھنٹہ سنائے گا, کیا سمجھ لے گا وہ ہم نے اس طرح کم کم پڑھایا جائے, اس اس پڑھا جائے کہ وہ صحیح تلپ کے ساتھ قرآن پڑھتا چلا جائے اس میں غلطی نہ ہو اس میں غلطی نہ ہو اس میں اٹکاؤ نہ ہو جہاں کھچنا لفظ کو وہاں کھینچے جہاں نہیں کھینچنا وہاں نہیں ہوتا یہ قرآ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور امید یہ ہے کہ سے پانی ملے گا اور جن کو ناظر قرآن پڑھنا آتا ہے بدکسمتی سے وہ اس کا معنی نہیں جانتے اس کا مفہوم نہیں جانتے اس کا مطلب نہیں جانتے وہ چیزیں قرآن کا معنی جانتے نہیں جاننے کا ہم نے سوچا نہیں اس طرف انہوں نے کبھی توجہ نہیں کی کہ جو کتابیں ہدایت ہے یہ بن گئی اسے کتابیں بیٹھ کر سمجھا گلے میں لٹکاؤ چونو آنکھوں پہ لگا لگاؤ الماری پہ رکھو اور دلہن جب گھر سے جائے گی تو اس کے سارے کام قرآن کے خلاف شادی کے موقع پہ کر لیے نا سارے کام قرآن کے خلاف بلند جانے لگی ہے سارے جا رہا. یہ قرآن کتنی مظلوم کتاب اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا کتنا ظلم ہوا اس کے ساتھ مانا نہیں جانتے, مفہوم نہیں جانتے مطلب نہیں جانتے اس لیے مولوی نے سارے مولوی کہتے ہیں جی ادھر آؤ گی جی وہ کہتا ہے. ادھر جاؤ جی وہ کہتا ہے. میں سچا. وہ کہتا ہے. میں سچا. ہم تو جناب درمیان میں پس گئے اسی تو مسیح پہ جانے چھڑ دیتا جی اللہ, اللہ چلو جی مولوی لڑتے جی مولی لڑتے اور ہر ایک اپنی طرف پھینکتے ہے ہم کیا کریں آپ کیا کریں آپ کے پاس کتاب ہدایت موجود ہے کتاب لارت رمضان اللذی انزل فی القرآن حاضل قرآن ان حاضل قرآن یہ اقلب اس قرآن کو خود کیوں نہیں سمجھتا اس کو نہیں کرتا اس کا معنی اس کا مفوم کیوں نہیں سمجھتا انگلش کی گرامر مشکل ہے کہ اربی کی گرامر مشکل ہے کہتے ہیں انگلش کی گرامر مشکل ہے بہ نسبت اربی کی گرامر کے لیکن انگلش کی گرامر آپ کو آتی ہے اربی کی گرامر آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے کیوں نہیں پڑھتے خود پڑھو اس سے رہنما یا کرو سیتارس کا وہ ہے جو قرآن بتائے گا پہنا آتا ہے جو مانا نہیں جانتے یہ اس کیسا کا حال کیا ہم نے اس دنیا میں اگلی بات بھی کہہ دوں اور جن کو مانا آتا ہے جو عالم ہیں جو ممبروں میں رات کے وارث ہیں جن کو ان کا مانا مفہوم آتا ہے وہ بدقسمتی سے لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کرتے یہ پھر ضلع ہوا اس کے ساتھ کتنی باتیں میں نے کہہ دی اول تو پڑھنا آتا نہیں جن کو آتا ہے وہ میں نہ نہیں جانتے جن کو میں نہ آتا ہے وہ لوگوں کو نہیں دکھاتے نہیں جان کرتے ہمارے چندے بند ہو جائیں گے ہمارے مدرسے کم ہو جائیں گے مفت گھٹ جائیں گے لوگ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں لوگ ہمارے ہاتھ چنتے ہیں یہ ساری گدیاں اور نظرانے اور عزتیں یہ ختم ہو جائیں گی اگر ہم نے قرآن بیان کیا پھر گلیوں سے گزرے تو لوگ کہیں گے اور وہاں بھی جا رہے ہیں وہ منکر ہے ہمارے ہاتھ کو کیوں نہیں چنتا تمہارے ہاتھ کیوں چنتے ہیں ہمارے گٹنوں کو ہاتھ کو نہیں لگاتا تمہارے گٹنوں کو ہاتھ کیوں لگتے ہیں اسی لیے لو کہ تم ندائ ہو تم نے اللہ کی کتاب کو چھپایا ہے تم نے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا کہ اللہ کا قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے تم نے سیف الملو پڑھی وارشاہ کی ہیر پڑی کسے کہانیاں کشپ خواب قول کٹورے بزرگوں کے تال کٹورے الحام خط فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا فلام بزرگ یوں کہتے تھے فلاں یوں لکھا ہے فلاں سے یہ خواب آیا فلام مدینے گیا نے سلام کہا فلان سے یہ جواب ملا تیرے پاس کٹوری لوگوں کو خوش کر رکھا ہے ہم نے اللہ کا قرآن بیان کیا ہم نے لوگ کہا قرآن پڑھو قرآن کیا کہتے ہیں جن کو قرآن کا معنی اور مفہوم آتا ہے انہوں نے قرآن کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے قرآن بیان نے پردے ڈالے انہوں نے اس کو چھپایا انہیں تھا عزتیں گھٹ جائیں گی وقار کم ہو جائے گا متبی کم ہو جائیں گے چندے کم ہو جائیں گے اس لیے انہوں نے اللہ کے قرآن پردے ڈالے یہ قرآن کے ساتھ ظلم ایک کوشن اس دنیا میں آپ کو عطا کیا اور وہ کیا ہے بولو چلو یار آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں بڑے شوق سے آپ ذرا سننے کے لیے آتے ہیں آپ اپنے اپنے گھر بانوں میں جھانک کے دیکھیے آپ کا ذاتی طور پر قرآن سے کتنا تعلق ہے ہر بندے کا تصور کرو آپ اسے کتنا پڑھتے ہیں آپ اس کے احکام پر کتنا عمل کرتے ہیں امیر کتنے مانتے ہیں جن باتوں اور کاموں سے یہ روتاؤں اور کاموں سے آتے کتنا رکتے ہیں اس قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے آپ نے کتنی محنت کی بتاؤ تمہارا کیا سلوک ہے قرآن کے ساتھ یہ برت سننے کے لیے بھی آئے اس کو آگے پہنچانے کے لیے کبھی آپ نے فکر کی آگے بھی پہنچنا چاہیے اس کے احکام پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اس کے نواحی سے ہم کو بچنا چاہیے اس کو پڑھنا چاہیے اس کو ہر بنانا چاہیے اس کی تلاوت کرنی چاہیے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے سختی ان پر کرنی چاہیے آپ کا کیا سلوک ہے قرآن پاک کے ساتھ سچی سچی بات کیجیے آپ کا بچہ اگر اسکول نہیں جاتا سکول نہیں جاتا ڈندا اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہو بیوی کبھی کہتے کیوں نہیں گیا یہ جی سکول لیکن اگر آپ کا بچہ مسجد میں قرآن پاک ناظرے پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہفتہ ہفتہ نہیں جاتا آپ نے کبھی پوچھا خود بتاؤ اس سے آپ نے کیا سلوک کیا اس کو کے ساتھ آپ کا سلوک کیا یہ جو قرآن مجلور کتاب آپ کے گھروں میں پڑی ہوئی ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ نے محنت کی انگلش پڑھانے کے لیے پانچ پانچ سو روپئے کی کمیشن رکھتے ہو اور قرآن پانچ پڑھانے کے لیے آپ کوئی بندہ رکھے اور وہ سو روپے مانگے اس کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہوتے یہ اتنی بے قدر کتاب ہے انگلش پڑھانے کے لیے آپ ایک ہزار فیس کیونکہ بات سکونوں کی فیس ہزار, ہزار ہزار ہیں کہ کوئی نہ اگر کتابیں اس کے علاوہ وردیا اس کے علاوہ اخراجات مظلوم کتاب ہے آپ نے جو آپ بیٹھے ہیں چھوڑیے بار سے جو بار لوگ ہیں تو چھوڑ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے بتائیے آپ نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو پڑھانے کے لیے یا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے یا اپنے بھتیجوں کو پڑھانے کے لیے کتنی فکر کی ہے اس کو کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو جانو ملنا چاہیے اس کوسر سے جان تب ملے گا جب اس دنیا میں اس کوسر کا جام پیو گے ہاں جی کا معنی کیا ہے قرآن اور کوشر کا ایک معنی کیا ہوا بولو راجے گا یہ تو رونا ہے یہ تو روتے رہیں گے پورے معاشرے کا رونا ہے یہ مظلوم کتاب ہے تاقو میں سجائی جاتی ہے میں سروں پہ اٹھائی جاتی ہے جب کالو کرار اور قسم لینے کا وقت آتا ہے الماریوں سے باہر نکلتی ہے اور جب لین دین کے معاملے آتے ہیں اس بندے کو یہ کہتے ہوئے کہ حجا نہیں آتی میں پیسے قرآن پہ رکھتا ہوں تم اٹھا لے مظلوم کتاب ہے لوگوں کی تکلیف کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو بلند کرتا ہے وہ یزا بھی آخری ہے اور جن قوموں کو اللہ زلیم کرتا ہے اس قرآن کی وجہ سے کرتا ہے کیا مطلب ہے اس کا جو قومیں اس کے آکام پہ عمل کرتی ہیں اللہ ان کو بلند کر دیتا ہے اور جو اس کے آکام پر عمل کرنا چھوڑتی ہے اللہ ان کو زلیل کرتا ہے ضلع دیکھ رہے ہو ابھی کیا ابھی تو قوم نے آگے آگے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھنا ہے کوئی ہے بندہ امیر غریب پڑھا لکھا جائے مل یا مزدور تاجر ی روڑی پہ سودا بیچنے والا چھابا لگانے والا یا ٹوکری اٹھانے والا عالم یا جاہل نمازی یا غیر نمازی جو یہ کہے کہ میں مطمئن زندگی گزار رہا ہوں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہے ہے کم معلوم ہوتا دولت سے سکون نہیں ملتا اگر دولت سے سکون ملتا تو نیل مل عام اسکول میں ہوتے دولت سے سکون ملتا تو امیر لوگ سکون میں ہوتے پریشانی کہ بیٹا اپنے باپ کا کہا نہیں مانتا بیٹا باپ, باپ کا کہا نہیں مانتا بیوی اپنے خامد کا کہا نہیں مانتی ہو گئے اللہ نے دلیل کیا اللہ نے فرمایا قرآن کو پیس دو گے بھٹ تیری اولاد تیری نافرمان کتنا دکھ لگتا ہوگا باپ کو جب بیٹا کہے نہیں مانتا میں تری باپ جگہ پہ تو ایسے ناخلق بیٹے ہیں بیٹے کیا ہے بیمان جو بےمان دوتے ہیں یا اللہ میرے جلدی مانگ اس جائیداد سے میں قابل بنوں یہ کہیں جانے نہیں دیتا یہ کوئی چیز خریدنے نہیں دیتا میں آزاد ہو جاؤں ہمارے علاقے سے مالی والی کے علاقے میں باپ اندر بیمار پڑا تھا بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بیٹا بار پڑا تھا باپ اندر جو پوچھنے کے لیے لوگ آتے کے باپ سے پوچھ کے جب واپس بیٹے کے پاس کھڑے ہوتے وہ تیرا چاہیے تو پتر پتھروں نے کوئی حال ہالو زندہ پہلا ابھی میرا باپ زندہ ہے اللہ نے فرمایا قرآن کے آکان کو پیس دے دے تو اولاد میں فرمان کر دوں گا آکار نہیں مانو گے اولاد نا فرمان کر دیں گے گھروں میں پریشانیاں پیدا کر دیں گے گھروں میں فکر پیدا کر دیں گے سکون والی دولت لوٹ لیں گے ذکر اللہ الاد وکرملہ وکرملہ کیا ہے چلو آج یہ مسئلہ خیال کریں ذکر اللہ کیا ہے اللہ اللہ لا لا ال الا اللہ, اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ للہ اللہ ذکر اللہ اللہ, اللہ کے ذکر کے ساتھ دل اتنی نان پاتے ہیں یہ ذکر کیا ہے اور ان ذکر انہو نو نکرا اللہ ذکر کیا ہے بولو قرآن کے ساتھ دل اتنی باندھ پاتے اگر اس کیسٹر سے خیر ہو گے تو پھر میں معاشر والے کیسر سے بھی جانو ہو دلید. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض گئے پہ کھڑا ہوں گا میں تم سب سے پہلے پہنچوں گا میرے پاس لوگ لائے جائیں گے میں ان کو جام بھر بھر کے پلاؤں گا بعض حدیثوں میں آیا کہ ہاؤز کے چار کونے قیامت کے دن ہاؤز کے چار کونے اور چاروں کونوں پر میرے نبی کے چار جار کھڑے ہوں گے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی جن کے ذریعے لوگوں کو جان پلائے جائیں گے کچھ کو حضرت ابو بکر دیں گے کچھ کو حضرت عمر دے رہے ہوں گے کچھ کو حضرت عثمان کو ہے کلا نبی باز نے فرمایا میں فرما ہو گئے کوشت پہ کھڑا ہوں گا میرے سامنے کچھ لوگوں کو پکڑ کے دھکے دے کے میں کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا ان کی شکلیں میرے امتیوں سے ملتی جلتی ہوگی میں جب دیکھوں گا یہ تو مجھ میں سے ہے, یہ تو میرے ہیں, میرے ہیں ان کو لاؤ میں ان کو اپنے سے جان پلاؤں ان لمنی یہ میرے صحابہ کی شکلوں جیسے ہیں یہ کی شکلوں جیسے ہیں ان کو میرے پاس لے کے آؤ میں انہیں حوض کسر سے جان پلاؤں تاکہ ان کو کبھی پریاس محسوس ہو نہ ہو نبی افاد نے فرمایا وہ نام میرے اور ان کے درمیان کر دیا جائے گا اور ملائکہ مجھے جواب دیں گے آپ کو پتا نہیں آپ کو علم نہیں باد کا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کون کون سی نئی باتیں داخل ہو دی تھی کتنی بلتے کتنی ان لوگوں نے دین دین سمجھ کے میں داخل کر دی تھی یہ وی لوگ ہیں یہ اہم دلت لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں زیادتی کی تھی دین سمجھ کے کوئی اس میں بڑھا دی تھی یا رسول اللہ یہ آپ کے ہاتھ سے کوسر کا جام پی نہیں سکتے جان پوئیں سے ویوں کو کیا کر دیا جائے گا محروم کر دیا جائے گا بلت کرنے والے لوگ ہیں ہر میرا کام بدت نہیں ہوتا ہمارے دوست مذاہبہ دیتے کہ ہر نیا کام بگت ہے تو یہ نبی پاک کے زمانے میں کوئی احت تھی لاؤڈ اسپیکر تھا یہ ٹوپی تھی ہر نیا کام بگت ہے تو پھر یہ این ایس بھی بدت ہونی چاہیے یہ کاروں کی سواری بھی بدت ہونی چاہیے یہ سائیکل پہ چڑھنا بھی بدت ہونے یہ مغور کا اہل علم جاہروں کو دے دیتی ہے ہر نیا کام بدت نہیں رکھئے ہر نیا کام بدت نہیں بخاری کی روایت ہے رایت ہے حضرت آشا صدی کا رضی اللہ کا اس کی راوی حضرت آشا کہتی ہیں ندی کاٹ نے فرمایا فی دیننا فی دیننا سمند ہے جس آدمی نے کوئی نیا کام کیا فی دیننا بولو میرے دین میں ہمارے دین میں کوئی نیا کام, کیا دین سمجھ کے. نیا کام کیا دین سمجھ کے جس کا تعلق اس دین میں نہیں تھا میں نے وہ کام نہیں کیا میرے صحابہ نے وہ کام نہیں کیا جس نے نیا کام کیا دین سمجھ کے رد وہ کیا ہے وہ موجود ہے معلوم ہوتا ہے ہر نیا کام بل نہیں وہ ہر نیا کام بدت نہیں وہ کام بدت بنے گا جو بین میں کیا جائے بلو سمجھ بدت کا سمجھنا بڑا مشکل ہے اور بدت سے بچنا اس سے زیادہ مشکل ہے جتنا دن موائل ہمارے ساتھ ہی بیٹھے نا پکے موائل ہے ہم لڑائی بداش کا احتیاط آپ سے بھی ہوتا ہے کئی ہمارے دوست تیجے ساتویں دسویں چالیسویں میں بیٹھے ہوتے ہیں مٹھیاں پڑی جا رہی ہوتی ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں برادری میں ناچ رکھنے کے لیے دوستوں میں ناچ رکھنے کے لیے وہ بدت کا احتکاب کرتے ہیں ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے ہمارا کام ہے نیو بتانا کرتا ہے ایک بدت اللہ تعالی اس بندے کے چالیس سال کے مقبول عمل ضائع کر دیتا ہے ایک بدت کرنے سے اور وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے بندے ہوئے آتے سے باہر نکال لیا جاتا اللہ اس کی فرق نفل کوئی نماز قبول نہیں کرتا وہ کام کیا بنے گا بولو بدت بنے گا بلک کا سمجھنا اس لیے مشکل ہوتا ہے بلک ایک زہر ہے جس کے کو سنہری کیپسول ہے بازار میں بہت خوبصورت ہے کیپسول ہے اس پر چڑھا ہوا کلمہ درود ذکر تبھی تو لوگ کہتے ہیں اور یہ جی تیسرے دن ہم میت کے گھر میں جب بیٹھ جاتے ہیں تو مولانا یہاں گٹلوں پر یا چلوں پر ہم کلم تو پڑھتے ہیں نا جی لا الہ الا انت کئی نکن تو من الظالمین ایک کلمہ پڑھنا گناہ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ نیکی ہے یہی آزاد سے اول آ کر کے سلا تو سلام ہم پڑھتے ہیں یہ گروپ پڑھنا گناہ ہے جی یہ نہیں پڑھنا چاہیے گروپ پڑھنا بھی لیتا ہے گروپ پڑھنے پر اللہ سجا دے گا ہمیں جی یہ لوگ اکلاج کرتے ہیں دیکھئے گا ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے وہ کام جو نبی پاک نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا آج کوئی آدمی وہ کام کرتا ہے نیکی اور سواب سمجھ کے تو دراصل وہ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے لوگوں مجھے ایک ایسی نیکی کا پتا چل گیا ہے جس نیکی کا نبی پاک کو بھی پتا نہیں تھا یہ پتّی کا دروں میں مجھے ایک ایسی لڑکی کا پتہ چل گیا جس لڑکی کا نبی پاک کو پتہ نہیں تھا صحابہ کلام کو اس لڑکی کا پتہ نہیں تھا یا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی پاک کو پتہ تو تھا امت کو بتانے میں نبی پاک نے خیانت کی یہ کہنا چاہتا ہے وہ بے وبئیمان لڑکی وہی لوٹی ہے جو ثابت ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض میں یہ کر رہا تھا اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے پیغمبر کیا ہوا جو آپ کی کی اور سلبی اولاد ہم نے واپس لے لی ہے ان نیا کوئی نیا کل قوصر سے بڑا اور حوض کیا قوصر اور قوصر سے وہی آدمی پانی پیے گا جس میں دنیا میں اس قوصر سے پانی پیا ہوگا ایک دو اعلان سن کے جائیں گے نوجوان کی رکلیت سازی اگلے دنوں سے ہوگی اعلان فرمائیں نوجوانان تحید سنت یہ ہماری ذیلی تنظیم ہے جمعیت عشا کی تحید سنت کی جو ہمارے نوجوان ہیں نا جی سرگودہ میں وہ زیر میں رکھے اگلے دن رکلیت سازی شروع ہو رہی ہے اور جو نوجوان ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کالج اسکول کے بچے ہیں یا نوجوان ہیں وہ ایز فارم بھریں گے جی معاوضیہ مسجد میں اگلے دنوں پر پھر رات کے ٹائم مغرب کے بعد یہاں رکنیت سازی ہوگی دوسرا اعلان یہ ہے اسلامی کے اس مقابلے کی تقسیم انعامات اگلے برس ایک رہی ہوگی ایک مقابلہ نوجوان سنت نے تحریری طور پر کروایا جی کچھ سوال ہیں اسلامی شرف کے مقابلے ان کے جواب جو ہے اٹھارہ تاریخ تک پہنچنے چاہیے جی اٹھارہ تاریخ کو پہنچ جائیں تاکہ اگلے دن میں اس کا اعلان کیا جائے اور انعامات تقسیم کیے جائیں ایک یہ تو نوجوانوں نے بھی کیا نا مقابلہ تیر مقابلہ ہوا انعامات کا ایک مقابلہ میں آپ کے درمیان کرانا چاہتا ہوں درخت سننے والوں کے درمیان آ تو کے کی طرف آپ نے سنیں آپ بولتے نہیں. پردے کے موضوع پر حقوق پر سنے رمضان ادارہ کی فضیلت پر ان درسوں ہی میں سے سوال ہوں گے آپ نے ان کو حل کرنا ہے اگلے دنوں پر ہم آپ کو پرچہ دے دیں گے جن لوگوں نے وہ لینا ہے پرچہ وہ لے لیں گے اور پورا ہفتہ آپ کے پاس ہوگا اس ہفتے میں آپ نے اس کے جواب لکھنا ہے مثلاً مثلاً ایک سوال یوں آ ہے آیت تو کا خلاصہ لکھئے لیکن ایک صفحے سے زیادہ نہ ہو بس آپ نے وہ ایک صفحے پر اس کا خلاصہ لکھ دینا یہ اگلے دنوں پر ہم آپ پر کو پرچہ دے دیں گے اس میں آپ کو اتنی چھوٹ تو ہم ضرور دیں گے کہ کوئی کتاب آپ دیکھیں لیں کیسٹ آپ سن لیں یہ کسی سے پوچھ لیں آپ ہفتہ اتوار آپ تحقیق کر لیکن خدا کے لیے پورا خرچہ کسی سے لکھوا کے کسی سے لکھیں آپ لکھ لیں یہ اگلے جمعے ہم آپ کو دیں گے نا پرچا تو جو آپ کے اگلا جمعہ آئے گا نا جب آپ نے پرچہ واپس کرنا ہے اس آئندہ جمعے پر آپ کا دوسرا امتحان ہوگا انہی لوگوں کا مثال کے طور پر ہم ایسے سوال آپ کو دیں گے کو صرف کرنا نامی جواب دینا ہوگا مسئلہ سوال پوچھتے ہیں کتنے نام ہیں آپ کو جتنے نام آتے ہوں گے آپ اس میں لکھ دیں گے وہ یہی ہوگا یہ انشاءاللہ شاء اللہ برف کے جو ہیں ان کے درمیان یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے آپ تیار رہیں لوگ کہتے ہیں ریڈیو ٹیلی ویژن پر ایک وقت تصویر آ سکتی ہے تو حضور موجود نہیں ہو سکتے بکواس کرتے ہیں یہ اس طرح کہتے ہیں جو <laughs> ریڈیو ٹیلی ویژن پہ تصویر آ رہی ہے تو نبی پاک آگے ندی کوئی دلیل ہے نبی پاک دل...